اس کو کیا کہتے ہیں جی بولو نہیں. جی نہیں. جی یعنی جی وہ بارش جس کے انتظار شد... یعنی شدت سے اس کی انتظار کی جائے جیسے ابھی یہ بارش سے پہلے کیا تھا انتظار شدید تھا نا اس لیے کہ ملک پہ روڑا کہتے ہیں کہ سکھڑا کہتے ہیں اور کے کہ پاس کہتے ہو سب کچھ تھا سب لوگ منتظر تھے استفکار کرتے تھے دعائیں بھی مانگتے تھے ہر نماز میں ایک طرف سے سب سے آواز آ جاتی تھی کہ باران جو بارش گوا وہ کرے ابھی نہیں کہتے کہ بھائی شکریہ کے طور پر بھی کچھ کیسوں ذکر فکر کرو ابھی نہیں کہتے اب جو بارش شدت انتظار کے بعد آتی ہے اس کو گیس کہتے ہیں روزی یونز الغ میں بادما نزل تو باد القنو جو بارش برسے گی اس کو کیا کہیں گے ہم گیس کہیں گے اب دیکھو نبی علیہ السلام کی وہی کی مثال غیر کثیر سے دیا گیا ہے تص بیدار ہو اب جب غیر کثیر ہو تو اس کا پائیدہ پوری دنیا اور پوری زمین کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کثیر ہے نا اس کا پیدا پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے غیر بادل انتظار ہوتا ہے شدت انتظار کے بعد اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ارواح العباد نفوس العباد ہدایت کے ایسے منتظر تھے جیسے کہ خشک زمین پانی کے منتظر ہوتی ہے <تصفح> <تصفح> وہ جس ریاض فات تھا، خانہ یہ قاطی ظاہری تھا تو وہ ایک کلو پہ بھی علم تھا اور قاعتی دین تھا کہ لوگ دین سے بالکل ناش نہ نا ہو گئے تھے بالکل دور کہیں چلے گئے تھے شدت انتظار تھا کسی ہادی کا شدت انتظار تھا کسی پروگرام عسمانی کا تو وہی آئی اوپر سے جس طرح بارش آتا ہے جرتنا اوپر سے اب یہ غیر کثیر تھا یعنی عمومی تا. تو نبی پاک کی نبوت بھی غیر کثیر یعنی عمومی نبوت ہے اب بات سمجھ گیا ہو بھائی اچھا اب جب جس طرح گیس کثیر اوپر سے آتا ہے تو وہی الہی بھی کدھر سے آئی بولو وہی الہائی کتوں آئی اوپر سے آئی شاپس اچھا. سے اچھا پھر یہ وہی الہی جب اوپر سے آئی اب بارش جب برستی ہے تو زمین پہ آتی ہے اب زمین کے تین حصے ہیں تین انواع ہیں زمین کے ایک ہے طیبہ ایک ہے اجادب ایک ہے ایک ہے یہ سب ہے جس میں ہے ایک کیا ہے طیبہ جو بارش کو کھینچ لیتی ہے جذب کرتی ہے جذبات جذب کے بعد اب زمین کے جو مادنیات ہے نا یعنی خزانے ہیں گلو کی صورت میں اس کو باہر نکالتی ہے ٹھیک ہے جرپانی بھی جذب کیا ہے اور زمین کے جو منافع اس کے اندر پڑے تھی اس کو ظاہر کر دیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے دوسری قسم کی زمین وہ ہے جو کیا ہے بابا اجاتب ہے یعنی وہ خود سخت زمین ہے پانی کو اندر کھینچتی نہیں ہے جذب نہیں کرتی ہے لیکن اپنے اوپر پانی کو پیرایا رکھتا ہے فرا رکھتی ہے محفوظ رکھتی ہے اگر یہ خود ممتع نہیں ہے اس سے پیدا نہیں اٹھاتی ہے لیکن اس سے لوگ عوام جانور چرندے پرندے آ کر پانی پی لیتے ہیں ٹھیک ہے تیسری زمین کا موا وہ ہے کیونکہ کہ بالکل قیام ہے اب تیام کے دو مسئلے ہیں ایک سیان تو یہ ہے یہ قیام ہے اس کو کیا کہتے تم ڈیری ڈیری نا پانی آتا ہے یوں برستا ہے اوپر آتا ہے ادھر گزرتا ادھر گرتا ادھر گرتا ادھر گرتا ہے, ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے اب میں یہ سیان اس پانی کو گراتا ہے نہ یہ کیا اس پانی کو پیتا ہے نہ یہ کیا کسی کو پانی دلاتا ہے اب سمجھ گیا ہے کہ کیا ہوگی یہ قیان ہو گیا ہے اب کی آنکھ کا یہ مانوی ہے وہ سخت زمین وہ سخت زمین جو نہ پانی کھراتی ہے نہ جمع کرتی ہے نہ خود پیتی ہے نہ کسی کے لئے رکھتی ہے بس پانی آیا اور کیا اب سمجھ گئے ہو اسی طرح وہی الہی کے لیے بھی قلوب العباد تین قسم کے ہیں اب جس طرح زمین کے تین اقسام تھے بحث بھی استعدادی اس نے پیدا اٹھایا یا دیا ایک زمین طیبہ مستعد کامل تھی زمینی عجازد اس میں استعدادی متوسطہ تھا زمینی قیام میں بالکل استعدادی نہیں تھا تو جس طرح پانی کا اثر زمین پہ ہوتا ہے تو وہی غلائی کا اثر قلوب العباد پہ ہوتا ہے تو جو ہے بھائی وہی کا اثر قلوب العباد پہ ہوتا ہے تو قلوب العباد بھی زمین کی طرح ہے بازی طلب ہے جو علم لے لیتے ہیں اس کو سیکھ لیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں کہ ارض طیبہ ہے لے لیا علم سیکھ لیا ہے خود پی لیا ہے دوسروں کو دے دیا ہے آپ علم حاصل کر لیا ہے عمل میں لایا ہے اس کے بعد سو نایا ہے بات سمجھ گئے دوسرے قسم کے وہ علماء ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم لے لیا ہے لینے کے بعد جمع کر لیا ہے جمع کرنے کے بعد اوروں کو فائدہ دے دیا ہے لیکن خود پیا نہیں ہے تو اس سے مراد وہ علماء ہیں جو عالمین تو ہیں ناشرین تو ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات یہ کہ عاملین اور علم نہیں ہے خود منتفا نہیں ہوئے اسے سے <تصفح> ٹھیک ہے بھائی تیسرا قسم زمین کا کیا ہے قیان ہے قیان کیسے کہتے ہیں؟ جو پانی نہ پیے نہ نبی نہ وہ کی آنکھ ہے اس سے وہ لوگ مرادیں کہ جو بالکل غازی عندین ہیں نہ وہی اللہ کی طرف کان رکھا نہ سنا نہ جانا تو سنے بھی نہیں جانے بھی نہیں تامل کیا ہو بتائے کیا کو تک کی کوتک رہ گئے اب سمجھ گئے ہو تم اس ماسلے پر ٹھیک ہے بعد میں آپ کو دوسری صورت بھی بتاؤں گا لیکن ترجمہ کروں کمتر کی فقا نما نتی اس زمین سے ایک حصہ اس کا کیا ہے نتی ہے یعنی تو یہ بات باقی زمین قابلت الماء اس نے پانی کو قبول کیا بارش کو امبتل کالا ولشوب الکسی پھر اس نے زمین سے اگایا الکالا یعنی گاس کو و شل کث یہ تفسب استعمال ہے کلا ہر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اجلاس روتب و یاطر دونوں پہ ہوتا ہے مم. سب اس گا کو کچھ لکڑ مکر ہو جو بھی ہو ار وہ شب تفتیش ہے فقط روتب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پانبا تلکلا و اب یہ پہلا حصہ ہو گیا ہے پانی کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اچھا اس کے بعد اس نے باد بھی کیا ہے نفش کے فیل پہنچاتے ہیں تو لکھتے ہیں علماء یہ سال ہو علماء مجتہدین کا علماء مجتہدین یہ علم حاصل کیا حدیثیں پڑھی ہیں پھر ان حدیثوں کو یاد کیا ہے پھر اس نے استمبا کیا ہے استعمال کے بعد اس کو نشر کیا ہے پانی لے لیا ہے زمین نے پھر اس کے خود پیدے لیا ہے لینے کے بعد اس کے منافی تقسیم کی ہیں اکانت میں و دوسرا قسم اور اس زمین کا حصہ زمین کو کہتے البہ سخت زمین کہتے ہے زمین لیکن ایسی سخت ہے کہ پانی کو نیچے گزر نہیں کرتی ہے لیکن جہاں کر لیتی ہے یہ پانی کو رکھتی ہے نفا اللہ اس پانی سے اللہ نفر پہنچاتے لوگوں کو شریفو نے پانی پیا وق نے اور اس نے کیا کیا ذرا بھی کی مصیبت م... ٹھیک ہے نا کیا کھیتی باڑی کی اب ہی زمین پانی تو جذب کر دیا ہے خود نہیں دیا ہے لیکن اس کے اوپر پانی محفوظ تو ہے تو محدسین کہتے ہیں کہ اس کی مثال محدثین کی ہے حدیثیں لے لیے ہیں آگے پہنچا دیے ہیں یہ بھی ہیں تو یہ کون ہے مت کے بعد کون ہے محدثین پانی لے کر جمع کر کے آگے پہنچا دیا ہے ان حدیث کو لے کر جمع کر کے آگے نشر کر دیا اب سمجھ گئے ہو یہ ایک بات ہوگی علماء محدثین اور ناشرین ہو گئے فقط اور دوسری صورت پہلے بتا چکو پہلے علماء عاملین ناشرین العلم تھے آج یہ علماء ہیں ناشرین علم تو ہیں لیکن عمل کی کمزوری ہے مفتیین حضرات ہیں مدرسین حضرات ہیں لیکن اس میں کیا ہے جو چارا سک ملا چکن کا نا ملانا پکار کی ملان انتظار میں یہ کھیت ہے نا یہ عجیب چیز ہے عبد السلام وعلیکم السلام ٹھیک ہے سمجھ گیا بعد مرج روک کیا نا نیچے نہیں کھینچنا جمع کر کے پلا دیے لوگوں کو عمل نہیں کہ خود اپنا پیڈ تو نہیں لیا نا. وہ تو وہ تو الگ مسئلہ تھا محد تو امین ہیں نا اب یہ دوسری صورت بتاتے محدید پہلی سورت مرتح کے ہو گئے تیسرا کیا اس لیے کہ محدین نے حدیثوں کو پڑھا ہے سنا ہے علم تو کیا ہے عمل بھی کیا ہے اس کے ساتھ اس اخلاق مسائل نہیں کیا جیسا سنا اس کے آگے پہنچا دیا یہ ایک صورت ہوگی دو صورت یہ ہے کہ پہلے علماء عالمین عامرین ہے دوسرت علماء عامرین ہے انہوں نے خود فائدہ نہیں اٹھایا جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا صرف علم سیکھ کر آگے پھیلا دیا ہے تو یہ انہوں نے علم سے نسل لے لیا ہے لیکن ایسا نہیں لیا جیسے لینے کا حق سمجھتی ہوں کی نہیں سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھو اچھا اب تیسرا مسئلہ وہ مسلو دیکھو ونفا بیما فاسم اللہ بھی فضا نے مسلمان فوکوہ بھی دین اللہ فوکوہ ہو تو وہ مانے کیا ہے فقی ہے باقیہ ہو تو وہ مان علم ہے لیکن یہاں فوکوہ بلقاف اولا ہے الطاف وزا جو, جو فقی بنا اللہ کے دین میں اور اس کو اللہ کے دین نے اللہ نے اس کو نفت دیا دین سے بما باسن اللہ بھی اس دین سے جس پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے فالم و اس نے جو حاصل کیا اور آگے بتایا وہ بگار کرا سا اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نہیں اٹھایا اس دین پر اپنے سر کو میں کیا منا نہ سنائے نہ قبول کیا ہے کامل کہاں سے لائے گا تو سنا نہیں کامل کہاں سے ہو علم نہیں ہے اس لیے کہ ولم یقبل حد اللہ اور قبول نہیں کیا اللہ کی طرح الفی جس پر میں بےج گیا ہوں اب سمجھ گئے ہوں آپ آخ غور سے سنیں غور سے دیکھیں زمین کے کتنے افتان ہیں؟ <سؤال> علماء کے کتنے استعمال علما کے دو, <سؤال> <ماشید>؟ دو, <سؤال> <فراصل> دو مثالیں ہیں اور زمین کی تین مثالیں ہیں ٹھیک ہے اب علماء یہ ممثل لہو ہے اور زمین یہ مثال ہے زمین کیا ہے یہ مثال ہے اب مثال اور محمد کے اندر جو ہے مناسبت موافقت موجود نیس پر اس لیے کہ زمین کے اقسام تین ہیں اور کے اقسام دو ہیں اس کے محدثین نے بہت سے جواب دی ہیں سب سے آسان جواب یہ ہے کہ زمین کے پہلے جو دو قسم ہیں نا نقیہ اور اجادب یہ ب قسم واحد ہے اور قیان ب قسم ثانی ہے بہ اعتبار اس کے کہ زمین دو قسم ہے ایک منتفادی اور ایک غیر منتفی اب زمین منتفادی اجادب اور نقیہ ہے اور زمین غیر منتفادی قیان ہے پھر یہ زمین منتفا بھی اپنے انداز میں پھر دو ہے انتفا کامل اور انتفای غیر کامل اسی طرح علماء بھی دو قسم کے ہیں یعنی انداز دو قسم کے ہیں عالمین عالمین غیر عالمین عالمین غیر عالمین ٹھیک ہے نا عالمین پھر دو قسم کے ہیں عالمین عاملین ناشرین عالمین ناشرین غیر عاملین نہیں سمجھے بھائی زمین کتنے قسم کے ہوگی دو منتفا بھی اور غیر منتفا بھی پھر منتفا بھی دو قسم کے انتفاع کامل انتفاع غیر کامل اسی طرح علماء یعنی انسان دو قسم کے عالمین غیر عالم پھر عالمین دو قسم کے عالمین عاملین ناشرین عالمی ناشر غیر عامل تیسری بات یہاں پہ یہ ہے اگر یہ کہ نفا واسلی اللہ بحی یہ پہلا قسم ہو گیا دوسرا تو و علما بس و یہاں پہ کوئی نہیں ہے تیسرا تو نفس عالمہ اور آگے آگے علامہ علم حاصل کیا آگے پہنچایا ٹھیک ہے لیکن نفاہو یعنی اس نے اپنی ذات کے لیے فیض قابل نہیں حاصل کیا لیکن یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ مقصودی ایمان بخاری تو باب ہے باب فضمند من عالمان من من. اس سے پھر یہ معلوم ہوگا کہ فضیلت الخم ہی زیادہ ہے جو علم حاصل کر کے نصر کرے عمل کرے یا نہ کرے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے بس زمین دو قسم ہے اناج بھی دو قسم ہیں زمین منتفا بھی اور غیر منتفا بھی میرے یہ انتفا اپنے گھر میں دو قسم کا ہے کا میلہ انتفا غیر کا ٹھیک ہے بابا اس لیے اس کا ختم ہے آگے جاؤ ابو عبد امام بخاری فرماتے ہیں کال اصاقو اسفاق نے کہا اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بخاری شریف میں جہاں اسفاق سے مطلق ذکر ہوگا تمہارا تو ساکب میں ہوگا حاصل لکھ جائے راہ وے ساکب ابن وے ہوگا تو قال اصاف کہتا نبی اسامہ نے مینا پائے پتنگ پہلے آئے نا مینا پائے پتنگ اگر کے دکان میں نا الماء ٹھیک ہے نا وہاں ام تک تلما آ یہاں آیا کئی جل تو قیلہ جلا بمان ایرا پا اٹھایا پانی کو یعنی ٹھہرایا پانی کو اٹھا کر ٹھہرایا پانی کو امام بخاری نے اس سے نقل کیا ہے لیکن نہ کی چین لکھتے ہیں کہ یہ سب ہے سا سا اصل میں آپ کو کہتے میں نے ایک محدث کی بات سنی اور مجھے بہت پسند ہے جو ہم محدثین کہتے ہیں اب دیکھو بھئی یہاں کہا تو آ ہے نا ہاں کہا آ گیا کہ نہیں حدیث میں کہاں آتیان آیا ہے اب پیان کا مفرد قاہ ہے. تیعان کا ہے پیان کا مفرت کیا ہے کا ہے اب قاہ کا ترجمہ پیان کی مناسبت سے ہے حدیث میں کیا ہے پیان آیا ہے اب کیان کا مفرد کا ہے تو قاہ کا ترجمہ کیان کے کی مناسبت سے کرتا ہے اب حدیث میں تو سب نہیں آیا تو صفصف کہاں سے لایا تو علماء لکھتے ہیں کہ عادت البخاری یہ ہے کہ جب حدیث میں کوئی ایسا کلمہ آئے جس کی مناسبت قرآن عظیم سے ہو تو اس حدیث کے موافقت کے ساتھ قرآن کی اس نقطے کو بھی حل کر لیتا ہے حدیث میں جو کلمہ مناسب قرآن آئے ٹھیک ہے تو پھر اس اس کلم کے مناسبت سے قرآن میں جو دوسرا کلمہ آتا ہے تو امام بخاری اس کی کیا کرتا ہے تفسیر کرتا ہے اب یس علو کے بال فکر فیضرحا قان سب سفن اب کیونکہ حدیث میں قیام آ گیا ہے اب اس قیام کے مناسبت سے قرآن میں قان آیا ہے تو قان کے ساتھ سب سفن بھی آیا ہے تو قیام کے جب تم نے مانا سن لیا ہے تو اب آؤ قاہ کا مانا سنو جب کہا کے سنو گے تو سب سب اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو بھی سن لو اب سمجھ گیا ہے لیکن مولانا زکریا رحم اللہ کا جملہ مجھے بہت پسند ہے اتنا پسند ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو تعویز بنا کر مدرسے کے اوپر لٹکا دیا جائے اور لوگ اس کو دیکھیں کہتے ہیں امام بخاری آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں محدث ہوں حافظ الحدیث بھی ہوں تو حافظ الحدیث کے ساتھ ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ اتفاع نہیں ہے امام بخاری کہتا ہے میں تم میری بخاری پڑھتے ہو اس لیے کہ میں محدث ہوں تو میں تو حافظ قرآن بھی ہوں تو جب تم حدیث کا ذوق رکھتے ہو تو قرآن کا ذوق بھی رکھو جب حدیث کا ذوق رکھتے ہو تو قرآن کا ذوق بھی رکھو تو امام بخاری تمہیں محدثین بھی بنانا چاہتا ہے اور حافظ نے قرآن بھی بیان اے اے بنانا چاہتا ہے امام بخاری تمہیں محدثین بھی بنانا چاہتا ہے حافظ قرآن بھی بنانا چاہتا ہے ذوق حدیث کے ساتھ ساتھ ذوق قرآن بھی پیدا کرو امام جا کا جملہ ہے رحم اللہ بہت مزیدار ہے فن دوں نعرہ لگا خراب سے اب بات سمجھ گئے ہونا ٹھیک ہے آپ حقیقت کیا کہتے ہیں من عادت ایمان گاری کی حادثت ہے میں جو کلمہ آئے اس کے مناسب جو کلمہ قرآن میں آتا ہے پھر اس کی بھی تشریح کر دیتا ہے بس حدیث میں سیان آیا کوٹھان میں فا آیا تو یہ ان کے مناسب ہیں اپ کو کا کے تذکرہ کر۔ اس门 کے بس۔ مواد ذکر یارہ نے فرمایا کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ میں محدث بھی ہوں میں حافظ القران بھی ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے جس طرح حدیث کا ذوق تھا اس طرح جو قران کا ذوق بھی ہے۔ ٹھیک تو ہے بخاری پڑھنے والوں حدیث کے ذوق رکھنے والوں قران کے حافظ بھی بنو۔ آپ فرمایا کہا آتا یہ علو ہو اس کے اوپر آ جائے پانی اس اوپر آ جائے تو کان اس کے اوپر پانی آ گیا وہ نہیں ہے ہوئی کام کی بات کیا ہے سب صف سفن ہے تو وہ سب سمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو قابلت کا معنی کمانے کہ پانی لے لیا پیس الت کمانا لسی ایک اٹھانا